انفیحا ہدا نور بے شک ہم نے تو ریت کو نازل فرمایا اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے یا اس طوری کے ذریعے نبیوں نے فیصلہ فرمایا اللہ دینا اسلم ان نبیوں نے فیصلہ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہے لین ہاد کن کے لیے فیصلہ فرمایا یہودیوں کے لیے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے حادی کہتے محتدی کہتے ان سب کے معنی ہدایت یافتہ یہودی کے لفظی معنی ہدایت یافتہ مگر نام تو اچھا ہے مگر کام سارے ہدایت سے دور کے ہیں ربانی یو نا ربانی سے مراد علماء ہیں اور احبار سے مراد صوفیاں ہیں یعنی توریت کے ماننے والوں میں جو صحیح العقیدہ علماء تھے جو صحیح معنوں میں توریت کے احکام پر عمل کرنے والے تھے ان کی دو قسمیں تھیں ایک تو وہ عوام میں رہ کر دین کی خدمت کرتے اور ایک وہ ہوتے جو رحبانیت اختیار کرتے تو ان کے تمام علماء جو صحیح العقیدہ تھے اور واقعی وہ توریت پر ایمان لانے والے تھے وہ بھی توریت کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرتے جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے کا حق تھا وہ کانوں ہی اور وہ اس پر گواہ تھے لیکن بعد کے لوگوں نے تحریف کی اور رد و بدل کر دیا فلاں تقشا ناسا پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور خاص مجھ ہی سے ڈرولہ قلیلا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو مطلب یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سچ کو نہ چھپاؤ شریعت کا جو مسئلہ ہے سامنے والے کو برا لگے کہ اچھا لگے وہ خوش ہو کر انعام دے یا ناراض ہو کر چلا جائے اس کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ ایک عالم پر ایک قرآن کے جاننے والے پر ایک مسلمان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی مربت نہ کرے کیونکہ لوگوں کی مروت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور یہودی تو کیا کرتے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے تحفے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے احکام بدل کے بتاتے تو لوگ خوش ہو کر ان کی مٹھی گرم کر دیتے ولا تشتو بھی آیاتی سمنن اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو ساری دنیا کی دولت آخرت کے مقابلے میں فانی ہے بیکار ہے اور وہ قلیل ہے ملم بِمَا بیما اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے یعنی اللہ کے حکم کو نہ مانے فعلا کام ال کافر یہی لوگ کافر ہیں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ شریعت کے کسی حکم کا انکار کرنا جو مشہور و معروف ہو ایک مسلمان جانتا ہے یہ قرآن میں موجود ہے پھر بھی اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے وہ کتب نہ اور ہم نے ان طور کے ماننے والوں پر فرض کیا انس نفس بن نفسی جان کے بدلے جان ول آئین بل کے بدلے آنکھ، والانف ونفی ناک کے بدلے ناک وزون بل کان کے بدلے کان وہ سن دانت کے بدلے دانت ول قصاص اور زخموں میں بھی بدلہ ہے یعنی توریت میں یہ حکم تھا اور یہی ہماری شریعت میں بھی ہے قصاص جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ جان کے بدلے جان ہے اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی حاکم میں اسلام قصاص میں اس کی آنکھ پھوڑے گا ناک ہے کان ہے دانت ہے زخم ہے تو زخم کو بھی بدلہ لیا جائے گا اگر وہ شخص مطالبہ کرے کہ مجھے بدلہ چاہیے فمن تصدق کبھی فہو کفارت اللہ اور جو کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے گنا ہوگا کفارہ ہے یعنی اگر مقتول کے وہ راحب یا جو زخمی ہو گیا وہ معاف کر دے تو اس کے گنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا مگر وہ بدلے کا مطالبہ کرے تو بدلہ دینا ہوگا ومن لم يحكم بما انزل اللہ, اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے کام غالم بس یہی لوگ غالم ہیں سوچ لیجیے غور کر لیجیے کئی مواقع پر ہمارے سامنے گو کہ ہم حاکم بھی نہیں کورٹ کے اور عدالت کے جج بھی نہیں لیکن کئی مواقع پر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں میں سلو کرواتے ہیں یا کسی معاملے میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں کسی کا ساتھ نہیں دیتے کاش ایسا ہو جائے ہر معاملے میں ہم کسی عالم سے یہ معلوم کر لیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں جس کا ساتھ دینے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے انہی رسولوں کے پیچھے پے پی در پہ ہم نے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے بیعیس ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا مصدقل لما من بینئی مینت کی باتوں کی وہ تصدیق کرنے والے تھے وہ آتے نا فرمایا کہ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی فی ہدوم و نور اس میں ہدایت بھی تھا نور بھی تھا و مصدق للما بين يديه من التواتي اور یہ انجیل تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے وہ اور ہدایت ہے و موعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے مگر ان لوگوں نے انجیل کے احکام کو چینج کر دیا واليحکم اهل الانجیل بما انزل الله فی اہل انجیل کو انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ پر عمل کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ومن لم يحكم بما انزل اللہ, اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے فلا اکم الفا بس یہی لوگ نافرمان فرمان ہے اب قرآن کا ذکر ہے وہ اور ہم نے نازل کیا ایڈئی کا اے محبوب آپ کی طرف الکتاب اس قرآن پاک کو بالحق حق کے ساتھ یہ آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن طوریت انجیل زبور سب کی تصدیق کرتا ہے وہ موح مینن علیہ اور ان کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے قرآن طوریت انجیز کے جو احکام انہوں نے چینج کیے اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے بینہم پس اے بین والو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ولا اہم الحق حق آ جانے کے بعد ہرگز ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلنا تمہیں فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لکھ کلن منکم اللہ و منہا جا ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستے متعین فرمائے مراد یہ ہے کہ کوئی ہدایت کی راہ چلتا ہے کوئی گمراہی کی راہ چلتا ہے مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے جنت کی راہ دے دی گئی اب وہ جنت کی راہ پر چلے تو کامیاب ہے وَلَو اللہ اگر اللہ تعالی چاہتا لجا کم امت واشدہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا سب ایمان لے آتے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی مجبور بنا دیتا تو جس طرح فرشتے جس طرح اور مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی انسان اور جن کی بھی جرت نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کر سکے لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے عقل بھی دی شعور بھی دیا حق اور باطل دونوں راستے سامنے رکھے اب جو حق پر چلتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے اور جو باطل پر چلتا ہے وہ خود جہنم میں جانے کی راہ اختیار کرتا ہے دیکھیں یہ آزمائش ہے نا انسان کی کہ اسے مجبور نہیں کیا گیا اب اسے عقل ہے اب یہ آزمائش ہے کہ وہ عقل کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں ولا کلو کم فی ماں آتا اللہ نے تمہیں جو عطا کیا ان چیزوں میں اللہ نے تمہاری آزمائش فرمائی عقل دی شعور دیا اب تمہاری آزمائش ہے پس اے مسلمانوں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ بس کبھی نیکیوں میں جلدی کرو آگے بڑھو نیکیوں میں اور سب قتلے لے جاؤ سب پر پیل اللہ کی مرضی اور حکم تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے فیون اکم بیما کن تم فی تخت خبر کر دے گا ان تمام معاملات میں جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے وہ انش کم بین بیما انصل اللہ اور فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ولا تب اح کتنا <أَحُم> پیارا کلام ہے کہ لوگوں کی خواہشات پر مت چلو آج ہم لوگوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں کہ ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کاش یہ فکر بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے لوگوں کی اکثریت کافر ہے اور مسلمانوں میں اکثریت اللہ کی اور اس کے رسول کی نا فرمان ہے اکثریت بے نمازی ہے لوگوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے واحد اور ان لوگوں سے بچ کر رہو ان کی باتوں میں نہ آؤ یف تین کا کہیں وہ تمہیں لغزش نہ کروا دیں تم سے غلطی نہ کروا دیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی باتیں مانتے مانتے مانتے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتا ہے ہم بادی ما انزل اللہ علیہ کا جو تمہاری طرف اللہ نے نازل کیا کہیں اس کلام سے یہ لوگ تمہیں دیں اے لوگوں اگر وہ دے پھیر لیں فعالم یعنی فیصلہ کیا جائے اور لوگ فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو جان لو انما دنو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض گناہوں پر انہیں سزا دینے کا ارادہ فرما دیا جب قرآن اور حدیث کی بات کوئی نہ مانے سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لگتا ہے کہ اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو تباہی والے کام کر رہا ہے وہ ان نہ کہ لفا سے قون اور لوگوں کے اوپر چلو گے تو قرآن کیا بیان فرماتا ہے اور بے شک اکثر لوگ ضرور نافرمان ہیں فاسک ہیں افا حکمل جاہلی کیا جاہلیت کا حکم وہ چاہتے ہیں جاہلیت کے حکم سے مراد شریعت سے ہٹ کر تو شریعت کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہے تو سمجھیے وہ جاہلیت کو چاہ رہا ہے جو بے حیائی چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے جو دین سے دور کرنا چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے جو آزادی کے نام پر یہ کہتا ہے کہ انسان کو آزادی ہے وہ جو چاہے کرے چاہے وہ لباس پہنے چاہے نا پہنے آزادی ہونی چاہیے تو پھر اس میں اور کفار مکہ میں کیا فرق رہے گا کہ وہ بھی تو آزادی کے متمنی تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ننگے ہو کر سیٹیاں مار رہے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت عام کی اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے رشاد فرمایا کہ اب کوئی کافر حرم کے قریب نہیں آئے گا کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا کوئی سیٹی نہیں کوئی تالی بجانے کی اجازت نہیں آپ نے ہر معاملے میں آزادی نہیں دی بلکہ سختی بھی فرمائی ہے اگر آزادی کی بات کریں تو چور کو بھی آزادی ہونی چاہیے ڈاکو کو بھی آزادی ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے شریعت کی حدود ہے شریعت کے حدود کے اندر آزادی ہے اور اس حد سے باہر کوئی نکلے تو شریعت کا اس پر کوڑا ضرور برسے گا وہ من آحسن اللہ حکم ال قومی یو اور اللہ سے بڑھ کر حکم کس کا اچھا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو اپنایا جائے قومی یو قینون یہ اللہ کا فیصلہ اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہے